تھوڑی دیر کے لیے کوئی بیان نہیں ہوگا تھوڑی دیر کے لیے ایمان یقین اور قبر آخرت کی تیاری کی بات ہوگی تھوڑی دیر توجہ سے سنیں الحمد اللہ الرحمن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 اس فقیر کو آجز کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے سب سے زیادہ یہ آیت متاثر کرتی ہے قرآن میں سے ایک طرح النا سے ہوں وہوں فی غفلت کہ لوگوں کا حساب کتاب بالکل قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے منہ پھیر رہے ہیں یعنی ہر بندے کی موت کا وقت قریب ہے کبھی ایکسیڈنٹ کبھی ہارٹ اٹیک کبھی بلا وجہ بھی اس دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے بغیر سبب کے بھی چلا جاتا ہے تو مسلمان مرنے سے نہیں ڈرتے لیکن ہماری مرنے کے لیے تیاری نہیں ہوں میں نے بڑے بڑے مجموعوں سے پوچھا کہ ہاتھ کھڑا کریں جو ابھی مرنے کے لیے تیار ہوں تو کوئی بندہ ہاتھ نہیں کھڑا کرتا ہوں اگر کہیں کہ صبح صبح تک کس کو زندہ رہنے کا یقین ہے تو تب بھی کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کرتا ہے تو بھئی ہم مرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں تو صبح تک زندہ رہنے کا بھی یقین نہیں تو ہمارا کیا بنے گا تو یہ سب سے زیادہ فکر کی ضرورت ہے غم کی ضرورت ہے کہ ہم ہماری تیاری نہیں ہے آپ اگر دل سے پوچھیں اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے یہ دنیا میں کیوں بھیجا ہے کیا مقصد ہے زندگی ہے ایم آف لائف کیا ہے بندے کا کیا ہم, ہمیں اللہ نے دنیا کی سیر کے لیے بھیجا کھانے پینے کے لیے بھیجا دنیا میں مزے کرنے کے لیے بھیجا ہے تو قرآن سے پوچھ کے دیکھیں اللہ نے کیوں ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اللہ جی خلق الموت والیات الب العکم ایم ہم نے موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے دیکھیں کون اچھے اچھے عمل کر کے آتا ہے پھر ایک جگہ فرمایا وما خلق تل جن وال انسا اللہ جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی بندگی اور عبادت کا ذوق پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ میری بندگی کریں عبادت کرنا سیکھیں جا کے پھر فرمایا کہ ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ آپ کا آپ کے سامنے آئے گا چوبیس گھنٹے پوری زندگی آپ کے سامنے آئے گی ہمکال ازرت خیر ہم یا زبرتن شر رہی یار ذرا برابر نیکی کی ہے تو بھی دیکھیں گے ذرا برابر برائی کی ہے تو بھی دیکھیں گے آج ہمارے پاس موقع ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کر لیں گا قیامت والے دن کوئی نیکی خریدنا چاہو گے تو ملے گی نہیں السلام علیکم دس نیکیاں اگر السلام علیکم کو عبادت سمجھ کے کہیں گے تو یہ دس نیکیاں ہیں یہ دس نیکیاں دس کروڑ روپے کی بھی قیامت والے دن نہیں ملیں گی اگر عبادت سمجھ کے کہہ دیں السلام علیکم اللہ آپ کو سلامتی سے رکھے حفاظت سے رکھے تو دس نیکی ملیں گی اسی طرح اگر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ دیں تو اس سے بھی آپ کو بہت کچھ ملے گا ایک بزرگ حضر عبداللہ بیلوی ملتان کے علاقے کے تھے وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بے نمازی ہے اور تسبیحات فاطمی الحمدللہ للہ دفعہ سبحان اللہ اور چونتیس دفعہ اللہ اکبر کہے باوضو رہے اور یہ تسبیحات فاطمی پڑھتا رہے اللہ اس کو پکا نمازی بنا دے گا جو بندہ پکا نمازی ہو اور فرضوں کے بعد ان تسبیحات فاطمی کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو تہجت گزار بنا دے گا اگر وہ تہجر بھی پڑھے نمازیں بھی پڑھے اور تسبیحات فاطمی بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اولیاء اللہ اور اپنے پیارے اور محبوب بندوں میں شامل فرما لے گا تو اب کیا کوئی مشکل ہے سبحان اللہ الحمد اللہ اکبر کہنا ہو اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے جو بندہ صبح و شام سو سو دفعہ دروشی پڑتا ہے بڑی پابندی سے دروشی پڑتا ہے شوق سے محبت سے پوری توجہ سے دروشی پڑتا ہے انشاءاللہ 100 اللہ سو سو دفعہ دروشی صبح و شام پڑھے اس کی برکت سے کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ خام میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرب نصیح فرما دے اللہ اکمر کبیر تو میرے پیارے دوستو یہاں ہم قبر آخرت کی تیاری کرنے آئیں ہیں یہ بھول گئے ہم کیا کرنے لوگ کہتے کھایا پیا مزے کیے مکان بنائے گاڑیاں بنائیں بس اسی لیے کسی نے بڑا جل کے یہ کہا شیر کیا کہیں احباب کیا کرے نمایاں کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے کہ دنیاوی تعلیم حاصل کی نوکری کی پھر بس ختم دین تم نے کب سیکھا ہے شیخ کے گھر میں رہ کر پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں تو آج کل تو ایسی زندگی ہے جو نوجوانوں کی زندگی ہے وہ تو بالکل من مرضی کی زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دل سے کثرت سے یہ پوچھیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا دنیا میں جب تک آپ اپنے دل سے یہ نہیں پوچھیں گے نا تو آپ قبر آخرت کی تیاری نہیں کریں گے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جو بندہ بغیر آخرت کی تیاری کیے مر گئے ایسا ہی ہے جیسے اس نے بغیر کشتی کے سمندر میں چھلانگ لگا بغیر کشتی کے سمندر میں چھلانگ لگائے وہ ڈوبے گا کہ نہیں ڈوبے گا اگر بغیر تیاری کے ہم مر گئے تو ہمارا تو بہت برحال ہو جائے گا اب میں کسی سے پوچھوں کہ کوئی بندہ ہے جس کی تہجت پوری ہو نمازیں پوری ہو استفاد دروشی تلاوت اس نے سب پورا کیا ہو میں مرنے کے لیے تیار ہوں کوئی ہاتھ کھڑا کرے گا کبھی مرنے کی تیاری بھی نہیں ہے اور اچانک موت آئے گی حدیث شیف کا مفہوم ہے قربے قیامت میں اچانک موت آئے گی بم پھڑے گا موت آ جائے گی کبھی ایکسیڈنٹ ہوگا موت آ جائے گی کوئی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا موت آ جائے گی پہلے بندہ بیمار زیادہ رہتے تھے توبہ متائب ہوتے تھے بیماری میں تو پھر اللہ کے آگے روتا ہے تو ابھی تو اچانک پہنچ آتی ہے بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ اگلی دنیا میں چلا جاتا ہے <تصفح> اس لیے ضروری ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے آسان آسان کام کریں جس کی برکت سے آپ کے لیے نیک بننا آسان ہو جائے گا <تصفح> کہ بس استفار کریں سو سو دفعہ استفار کر لیں استفر اللہ ربی من کو روز کے گناہ روز معاف ہو جائے تو آپ کے لیے نیک بننا آسان ہو جائے گا اسی طرح صبح صبح فجر سے پہلے پہلے قرآن کی تلاوت کر لیں تلاوت کرنا آسان ہو جائے گا سارا دن آپ کا بابرکت گزرے گا مشکلات مصحف کم ہو جائیں گی جو صبح صبح تلاوت کر لیتا ہوں اسی طرح صبح صبح دروشی پڑھ لیں اس کے بعد پھر آٹھ نو بجے آپ دنیا کے کام شروع کریں تو صبح صبح یہ کام کرنے سے سارا دن بندے کا اچھا گزرتا ہے بڑا برکت والا دن گزرتا ہے بڑی سہولت آسانی والی زندگی گزرتی ہے اور یہ بھی دیکھیں کہ جس بندے کو اللہ نے جنت میں لے کے جانا ہے نا تو اس کو دنیا میں جنت کی پہلی قسط جاری کر دیتے ہیں تو کیسے جو بندہ ہر مشکل میں مصیبت میں آسانی میں ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے اور اس کو سکون والی زندگی نصیب ہو جاتی ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے جائے گی یعنی اس خدے کو محسوس ہو جاتا ہے کہ میں جنتی ہوں یہی بہشت بھی ہے حور و جبریل بھی ہے تیری نگاہ میں ابھی شوخی ہے نظارہ نہیں تو دیکھنے والے کو اسی زندگی میں جنت محسوس ہونے لگ جاتی ہوں کہ جب آپ نماز صحیح حضوری کے ساتھ خوشو خضو سے پڑھیں گے تہجد پڑھیں گے تلاوت کریں گے استفار کریں گے دروشی پڑھیں گے اللہ سے دعائیں مانگیں گے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ میری جنتیوں والی زندگی ہوں. اس لیے میں کیونکہ اس وقت آپ لوگوں کے پاس ٹائم تھوڑا ہے تو میں لمبی بات نہیں کروں گا دو کام آپ پابندی سے کریں ایک تو کوشش کریں ہر وقت باوضو رہنے کی ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ سے محبت کریں پتہ نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں لیکن جو بندہ دو کام کرتا ہے اللہ خود اس سے محبت کرتے ہیں خود اس سے محبت کرتے ہیں تو جو باوضو رہنے کی کوشش کرے گا اور کثرت سے استفار کرے گا ان دو کاموں کی وجہ سے اللہ خود آپ سے محبت کرے گا ان اللہ بے شک اللہ توبہ استفار کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے تو جب یہ آپ چھوٹے سے اعمال کریں گے کہ ہر وقت باوضو رہنے کی مشق کریں اس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی مصیبتوں تکلیفوں سے جان چھوٹے گی اور دوسرا باوضو رہنے کی مشق کریں دوسرا استغفار کس سے کریں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے بڑے بڑے کام کر دے گا کیونکہ آپ کا رابطہ اور تلق اللہ سے جڑ جائے گا جس کی وجہ سے آپ کو آسانی پیدا ہو جائے گی تو یہ چند باتیں کہ فرض نماز کے بعد تسبیحات فاطمی پڑھ لیں استغفار سو سو دفعہ سو سو دفعہ دروشی صبح قرآن کی تلاوت کر لیں اور جب صبح گھر سے نکلیں تو دعا کر لیں کہ یا اللہ میں حاضر ہوں اب آج جو چاہے یا اللہ میرے سے اچھے اچھے کام لے لے اس لیے پھر میں مند وہ ہے جو صبح اٹھ کے جب گھر سے نکلے یہ دعا کرے کہ یا اللہ آج جو چاہے اچھے اچھے کام لے لے میں غلام حاضر ہوں اور جو بیوقوف ہوگا وہ کہے گا آج میں یہ یہ کام کروں گا اور کچھ کام نہیں کر سکے گا تو اللہ کی مدد ہوگی تو کام کرنے آسان ہوں گے اگر اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو کام کرنے مشکل ہو جائیں گے تو اس لیے یہ بھی صبح صبح کریں کہ بسم اللہ توکل تو اللہ والا حول والا قوت اللہ بلّہ لذیم یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے نکلیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کا سارا دن اچھا گزرے گا رات اچھی گزرے گی تو یہ کام انشاءاللہ کریں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا یہ تو دن اس طرح گزرے رات اس طرح گزرے کہ عصر مغرب کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے آپ ذکر فکر کر لیں تلاوت کر لیں استفار کر لیں دروشی پڑھ لیں تو آپ کی رات بھی اچھی گزرے گی حتیٰ کہ پانچ نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کو تہجد کی بھی توفیق عطا ان شاء اللہ یہ آپ کریں گے تو آپ باوضو ہیں مسجد میں بیٹھے ہیں نماز ہم نے پڑھی ہے تو آپ توبہ استفار کر لیں ہاں ہم اکیلے بھی کر سکتے ہیں لیکن جب مل کے اتنے لوگ کریں گے تو کام آسان ہو جائے گا تو ہم اس وقت توبہ استفار کے کلام کلمات پڑھاتے ہیں تاکہ اللہ ہم سب کے پیچھے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں تو اس میں تین بڑی نیتیں کرنی ہیں کہ میں ہمیشہ اللہ سے راضی ہوں گا اللہ میرے سے راضی ہو جائے میں ظاہری بات نہیں چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ سارے گناہوں سے توبہ معافی مانگ رہا ہوں اور تیسرا کہ میں کامل مکمل اتباع سنت کرنے کی کوشش کروں گا یہ تین بڑی بڑی نیتیں الحمد لله على عباده اما بعد من پیچھ پیچھ پیچھ اللہ وکفا وسلام یہ پیچھے پیچھے محمد رسول اللہ آمن تو رسول ولیومل آخر ولقدر خیر ہی وَلْ وشر ہی من اللہ تعالی ولباس بعد الموت آمن تو بالله کما ہوا بے عصمائے و صفات ہی و اقران بلسان ارشاد اللہ اشاد اللہ محمد ابدولوں ربی منق المبن رات صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلق ہی سیدہ محمدن ولیٰ علیہ و صحاب اجمائین بے کا یا اور یہ کلمات پڑھنے سے ہم سچے دل سے توبہ طائب ہوئے اب ہلکے پھلکے سے وظائف وہ کریں گے تو آپ کے لیے نیک بننا آسان ہو جائے گا ایک تو یہ کہ ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں وضو ٹوٹے وضو کریں وزو ٹوٹے وضو کریں, کریں اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے گناہوں سے بچت ہوتی ہے اور نماز پڑھنا آسان ہو جاتا دوسرے بائیں پسندوں کے نیچے دل ہے تو سوچیں دل کہہ ہے اللہ اللہ اللہ بس سوچتے رہیں سوچتے رہیں اسی طرح تھوڑی دیر مراقبہ کرنا ہوتا ہے رجوع اللہ کرنا ہوتا ہے اور اسی طرح سو سو دفعہ استفاء استغفر اللہ ربیم کُل ضم بین وے اسی طرح سو سو دفعہ درشیف اللہ صلی اللہ علیہ محمد والا علیہسن محمد, محمد و مبارک وسلم اگر سو سو دفعہ نہ کر سکیں تو چالیس چالیس دفعہ کر لیں اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اسی طرح ایک پارا آدھا پارا یا ایک پاؤ یہ ایک رکو قرآن کی تلاوت کر لیں یا محبت سے اٹھا کے دیکھ لیں یہ میرے اللہ کا کلام ہے اور چھٹا ہے رابطہ آپ کو یہ سارے وظائف دو تین کتابیں ان میں لکھے ہوئے کل باہر ملیں گی ایک روحانی ترقی اور قبولیت کے راز میں آخر پہ یہ چیزیں ملی لکھی ہوئی ہوں گی اسی تین دن کی برکات اس کے آخر پہ بھی یہ لکھا ہوا ہوا اور اسی طرح میرا کارڈ ہے اس کے آخر پہ بھی یہ چیزیں لکھی ہوئی آپ کو ملیں گی اور اسی طرح نماز پڑھنے کے آسان طریقے محبت رسول کا ذوق و شوق اور اسی طرح سکون دل حاصل کرنے کے طریقے بعض بچوں کا حافظہ کمزور ہوتا ہے تو حافظہ تیز کرنے کے طریقے تو یہ اصلاحی تربیتی کتب ہے ان کو گھروں میں پڑھیں پڑھائیں تو اس سے گھروں میں بھی امن و سکون ہوگا اچھی بات پڑھیں گے تو دل میں اچھی بات آئے گی تو یہ سارا کچھ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے لیے نیک بننا بہت آسان ہو جائے گا اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنا دے دعا کرنے سے پہلے تھوڑی دیر رجوع اللہ کر لیں آنکھ بند کر کے یہ تصور کریں کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوں اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سماری ہے دل کی سیاہی ظلمت صاف ہو رہی ہے دل شکریہ کے طور پہ کہہ رہا اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ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 بھول گئے اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اللہ دعا فرم اللہ, اللہ علیہ وسلم علی لنا ظاہریوں کو معاف فرما یا اللہ ہم نے توبہ کی اس کو سچی اور سچی توبہ بنا دے یا اس کی برکت سے ہمارے سارے پچھڑے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ اپنا قرب اور محبت نصیب فرما دے یا اللہ ہم سب کو یا اللہ اپنے عاشقوں میں شامل فرما لے یا اللہ کام الطب سنت نصیب فرما دے یا اللہ دن دو رات ہزار گناہ ترقی نصیب فرما دے اللہ ہمیں اچھی بات سننے پڑھنے آگے پہنچانے کی توفیق عطا دے یا اللہ جتنی محبت سے بٹ والے مل رہے ہیں یا اللہ اس محبت کے صدقے ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما دے اللہ سب کے رزق میں برکت پیدا فرما روزی میں برکت پیدا فرما صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تو دلوں کے راز جانتے ہیں. سب کے دلوں کی جئے شریدوں کو قبول فرما لے یا اللہ سب کی جی شریدوں کو قبول فرما لے یا اللہ سب کی جی شریدوں کو قبول فرما لے اور یا اللہ آخری وقت آئے اس دنیا سے جائیں ہم سب کے لب اور دل پہ ہوں. لا الہ اللہ